باب صلاة المصافر السفر الذي يتغير به الاحکام هو ان يقصد الانسان موضعا بينه وبين المقصد مسيرة صلاة ایام بسیر الابل ومشیر اقدام ولا معتبر في ذلك بسیر في الماء باب صلاة المصافر مسافر کی نماز کے بیان میں ہے یہ باب مولانا آپ جانتے ہیں مولانا کہ سفر کے اندر مسافر قصر کرتا ہے پوری نماز نہیں پڑھتا بلکہ چار رکعت کے بجائے کتنے فرض پڑے گا دو رکعت پڑتا ہے بھائی اسی طرح آپ نے موضوع پر مسا کے بار میں بھی پڑھا تھا کہ مقیم ایک دن رات تک موضوں پر مسا کر سکتا ہے اور مسافر تین دن اور تو اب مزید احکام بیان ہوں گے اور تفصیل بتلائیں گے بھائی اس بارے میں کب انسان مسافر بنے گا اور کب مسافر نہیں بنے گا بھائی اور کیا کیا احکام ہیں بھائی مسافر کی نماز کے بھائی دیکھیے کہتے ہیںفردی طل احکام ہوا انسان جی بھائی یاد رکھو وہ سفر جس کے لیے احکام بدلتے ہیں ایک تو ویسے سفر ہے مولانا ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف بھی جائیں یہ بھی سفر ہے یا سفر نہیں ہے یہ جو جس طرف بھی آپ نکلیں فوراً ہی آپ کے میں مسافر بن گیا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے شرائط ہیں بھائی اس کے لیے ایک خاص مقدار ہے بھائی اس مقدار تک پہنچے آپ کا سفر تو پھر آپ مسافر شمار ہوں گے اور مسافر کا احکام آپ پر لاگو ہوں گے اور اس سے کم مقدار سفر ہے آپ کا تو پھر آپ مسافر شمار نہیں بھائی شرائ احکام نہیں بدلے مسافر تو ہیں لیکن وہ شرعک نہیں بدلیں گے بھائی وہی مقیم والے احکام آپ پر لاگو ہوں گے تو یاد رکھنا والا نا آپ کو بتلائیں گے یہ بھائی کہ جب جہاں آپ نے جانا ہے اس جگہ اور آپ کے شہر کے درمیان تین دن کا سفر ہو تو پھر آپ مسافر شمار ہوں گے بھائی کتنا آپ کے شہر اور جہاں کا آپ نے ارادہ کیا ہے اس کے درمیان کتنے دن کا سفر ہو تین دن کا سفر ہو مولانا اور کون سا سفر کہتے ہیں بھائی پیدل یا اونٹ کی سواری بھائی سمجھ میں آج کل گاڑی کا نہیں بھائی گاڑی کا تو پیدل مراد ہے یا اونٹ کی سواری کا سفر بھائی اور پیدل بھی یہ نہیں مراد مولانا کہ تین دن تک مسلسل چلتا رہے بھائی نہیں بھائی قدیم زمانے میں سفر کا یہ طریقہ تھا کہ قافلے سفر کرتے صبح صبح روانہ ہو جاتے قافلے چل پڑتے اور دوپہر کو جا کر بھائی زوال کے وقت تک تقریباً چلتے اور پھر پڑاؤ ڈال دیتے بس بھئی. یہ ایک منزل ہو جاتی مولانا ایک منزل ہو. اس کے بعد پھر باقی آرام ہوتا تھا وہیں پر پھر اگلے دن پھر صبح سویرے پھر قافلہ نکل چل پڑتا اور دوپہر تک زوال تک تقریباً سفر کرتا اور پھر کیا کر دیتا کسی مناسب سی جگہ پر پھر پڑاؤ ڈال دیتا تو یہ صبح صبح سے لے کر زوال تک تقریباً سفر ہوتا تھا بس سمجھ میں آیا بھائی جی تو یہ سفر مراد ہے بھائی یہ مراد ہے اور یاد رکھنا فکاہ کرام فرماتے ہیں یہ اڑتالیس میل بنتے ہیں بھائی. کتنے میل بنتے ہیں آمد. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا میل دو قسم پر ہے ایک میل شرعی ہے ایک انگریزی میل ہے شرعی میل کتنے انگریزی گز کے برابر ہے میں نے کیا بتلایا تھا دو ہزار گز بھائی. شرعی میل کتنے انگریزی مل گز مل کون سا انگریزی گز بھائی یہ جو آپ عام دکانوں میں دیکھتے ہیں بھائی ایک میٹر ہے اور ایک گز یہ جو گز ہے میٹر کی بات نہیں میٹر تین زیادہ ہوتا ہے گز سے گز دو ہزار گز ہو تو کتنا بنتا ہے ایک شرعی میل لیکن یاد رکھنا یہاں یہ جو کہا نا اڑتالیس میل یہ شرعی میل مراد نہیں ہے بلکہ یہ انگریزی میل مراد ہے بھائی کیا مراد ہے اور انگریزی میل کتنا ہوتا ہے سترہ سو ساٹھ گز کتنا شرعی میل کتنا تھا دو ہزار گز اور یہ کتنا ہے سترہ سو ساٹھ گز تو کون سا میل چھوٹا ہوا انگریزی میل چھوٹا ہوا بھائی تو انگریزی میل مراد ہے سترہ سو ساٹھ گز والے بھائی اور اچھا یہ اڑتالیس انگریزی میل ہو والا نا تو اتنے سب مسافر پر آپ نے جانا ہے مثلا آپ نے لاہور سے جانا ہے ایسی بستی میں کہ لاہور میں اور اس کے بستی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اڑتالیس میل فاصلہ ہے تو اب آپ یہاں سے جب چلیں گے نکلیں گے شہر سے تو اب مسافر بن گئے کیا بن گئے مسافر بن گئے تو یہ اڑتالیس میل ہوا بھائی یہ تو میل ہوئے کلومیٹر بھی بناؤ ذرا رہا بھائی بھائی کلو میں نے آپ کو بتلایا تھا کلومیٹر کتنے گز کا ہوتا ہے ایک ہزار تراسی آشاریہ تین تین میٹروں میں کہو تو پورے ایک ہزار میٹر ہوں تو ایک کلومیٹر بنتا ہے لیکن میٹر کی بات نہیں کر رہا میں کس کی بات کر رہا ہوں گز کی کتنے گز بھائی ہوں گے ایک کلو میٹر میں کیا بتلایا میں نے ایک ہزار تراسی آچاریہ تین تین بھائی اچھا اب ذرا حساب لگاؤ से وغیرہ تو جلدی سے حساب لگاؤ بھائی دیکھا فاصلے خود نکالیں گے ہم مارانا بھائی ایک مین میں کتنے گز ہیں سترہ سو ساٹھ اور کتنے میل م... کہے بھائی کتنے میل پہ مسافر بنے گا تو سترہ سو ساٹھ کو ذرا اڑتالیس سے ضرب دو یہ گز نکل آئے بھائی اتنے گز فاصلہ ہو چوراسی ہزار چار سو اسی گز کے فاصلے پر آپ نے جانا ہے یعنی دو شہروں کے درمیان فاصلہ ہے تو پھر آپ کیا بن جائیں گے اب ذرا ہم کلومیٹر میٹر بھائی آج کل اکثر جگہ کلومیٹر چل رہے ہیں یہاں پر تو وہ پتہ ہونے چاہیے تو اس کو تقسیم کریں گے کلومیٹر والی مقدار سے اور کلومیٹر کتنا تھا ایک ہزار تراسی اشاریہ تین تین ہاں بھائی ایک ہزار تراسی اشاریہ تین تین سے تقسیم کرو جلدی جلدی کرو بھائی جلدی حساب کون ماہر ہے حساب کا بھائی ستر آشاریہ نو آٹھ نو آٹھ کا مطلب ہے یعنی تقریباً اٹھتر ہی. کیونکہ اٹھانوے ہے نا اٹھانوے ننانوے سو اگلا پورا ہونے والا ہے تو گویا اٹھہتر کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو یہ کتنا بنے گا وہ اڑتالیس میل سمجھے؟ تو یہ کوئی بیس دس کم بنتے ہیں کتنا اٹھانوے ہے سوتر اکڑیا نو آٹھ ہے تو یہ تقریباً بیس دس کم اٹھہتر کلومیٹر بن گیا پورا پورا بس یوں سمجھو اٹھہتر کلومیٹر فاصلہ جب دو شہروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو اٹھہتر کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو پھر آپ کیا بن جائیں گے تو کہتے ہیں بھائی دیکھیے اب کتاب میں بھائی سفر الدی تغیر احکام و وہ سفر جس کے ذریعے بدل جاتے ہیں احکام ہوا وہ یہ ہے کہ اقسل انسان مؤزیان کہ انسان ارادہ کرے موضیان ایسی جگہ کا موضیان سے پہلے کیا لفظ لے آؤ ایسا کہ انسان ارادہ کرے انسان ایسی جگہ کا بین ہوا بین المقصد مسیرت الصلاثتی ایامین کے اس کے بیچ اور اس جگہ اس مقصد کے بیچ یعنی اس جگہ کے بیچ بھائی جہاں کا اس نے ارادہ کیا بیچ بھائی اور اس کے مقصد کے بیچ مسیرت الصلاثت ایامین تین دن کی مسافت کو مالانا کتنی مسافت ہو تین دن کی مسافت ہو کون سی مسافت کہتے ہیں ال اونٹوں کے چلنے کے ساتھ و اقدام کا مانا ہوتا ہے چلنا چلنا وہ مشل اقدام اور قدموں سے چلنے یعنی پیدل چلنا مراد ہے اونٹوں کے چلنے یا پیدل چلنے کے ساتھ کتنا فاصلہ ہو تین دن کا کی مسافت ہو بھائی ولا مُعتَبَرَ فِي اور کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے اندر پانی پانی پہ چلنے کا پانی میں چلنے کا کا میں کوئی اعتبار نہیں ہے مولانا کشتی کے اندر آپ سفر کرتے ہیں تین دن کا بھائی یہ اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ کس کا اعتبار کیا جائے گا پیدل یا اونٹ کے چلنے کا اور میں نے بتایا وہ کتنے میل ہے اڑتالیس میل اور کتنے کلومیٹر ہے اٹھتر کا ہو بس تقریباً میں نے بتلایا صرف بیس گز کا فرق ہے یہ کوئی فرق اتنا نہیں اٹھتر کلومیٹر بھائی اٹھتر کلو پر اگر ہو تو پھر یہ کیا کریں گے آپ مسافر بن جائے گا ماننا تو لہذا آج کل تو مانا بڑی سہولت ہو گئی آپ لوگوں کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اٹھتر کلومیٹر تو ایک ہی گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی شریعت کی رخصت اسی طرح برقرار رہے گی اور آپ کیا شمار ہوں گے مسافر جبکہ پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو بائی اور آپ کا وہاں کوئی گھر وغیرہ نہیں ہے بھائی وہ فرض المسافری آئند فی کل اور مسافر کا فرض بھائی ہمارے نزدیک ہر چار فلا رباعیہ چار رکعت والی نماز اور مسافر کے فرض ہمارے نزدیک ہر چار رکعت والی نماز میں رکاتانی کتنے ہیں دو رکعت, دو رکعت. دو رکعت. اس کو قصر کہتے ہیں قصر بھائی سمجھ میں ولاج لہو زیادت والے ہی ما اور جائز نہیں ہے اس کے لیے زیادتی کرنا ان پار بھائی تو ہی پڑے گا کتنے رکعت پڑے گا دو جوہر دو کے چار فرض نہیں پڑے گا کتنے پڑے گا دو, دو فرض پڑے گا بھائی اثر کے چار فرض نہیں پڑے گا کتنے پڑے گا دو, دو فرض بھائی عشاء کے چار فرض نہیں پڑے گا کتنے فرض پڑے گا دو, دو, دو, دو رقع فرض پڑے گا بھائی ہاں بتا فجر کی نماز اسی طرح رہے گی سمجھ میں آیا مغرب کی نماز تین رکعت ہے وہ اسی طرح رہے گی ویتر تین رکعت ہیں وہ بھی اسی طرح رہیں گے باقی نف سنتوں کے اندر یاد رکھنا بھائی فجر کی سنتیں تو ضروری ہیں بھائی وہ تو پڑھتا رہے بھائی سفر میں باقی سنتیں جو ہیں باقی سنتیں ان کے اندر بھی کچھ چھوٹ ہے بای لحاظ کہ اگر آپ سفر میں ہیں جلدی میں ہیں اور جلدی میں ہیں تو پھر اس صورت میں سنتیں بھی چھوڑ سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں مارانا یہ خطرہ ہے اگر میں سنتوں میں مشغول ہوا تو ساتھیوں سے رہ جاؤں گا وہ چلے جائیں گے تو پھر سنتیں چھوڑ سکتا ہے بھائی کوئی گناہ نہیں لیکن اگر نہ ساتھیوں کے چھوٹنے کا ڈرا ہے نہ جلدی میں ہے بھائی تو پھر سنتیں پڑھنی چاہیے والا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی ہاں فجر کی سنتیں ضرور پڑے بھائی <coughs> تو کہتے ہیں ولا تجوز الحت ہیما اور جائز نہیں ہے اس کے لیے زیادتی کرنا ان پر یعنی ان دو رقطوں پر زیادتی اس کے لیے جائز نہیں فَإن فَلَّا أَرْبَعًا وَقَدْ قَعْدَ جِ اب صورت بتلا رہے ہیں بھائی ایک آدمی بھائی وہ مسافر ہے لیکن وہ غلطی سے کیا کر لیتا ہے دو کے بجائے چار پڑھ لیتا ہے تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی کہتے ہیں بھائی دیکھو اس نے درمیان والا قاعدہ کیا یا نہیں اس پر تو نماز کتنے رکعت فرض تھی دو تو درمیان والا, درمیان والا قاعدہ اس کے لیے کیا در تھا در در در فرض تھا تو اگر وہ اس نے کر لیا تو دو فرض ہو گئے اور دو نفل ہو گئے سمجھ میں آیا بھولے سے اس نے چار پڑھے تو دو فرض ہو گئے لیکن اگر درمیان والا قاعدہ ہی نہیں کیا اس نے تو پھر اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوئی بھائی نفل ہو جائیں گے کہتے ہیں اربان اگر پڑھے اس نے چار رکع مقدار اور تحقیق بیٹھا تھا دوسری رکعت میں کی مِقْدَارَ فرض ہی تو کافی ہے اس کے لیے دو رکعتیں اس کے فرض سے یعنی یہ دو فرض ہو جائیں گے وقان اخریانا صلا اور باقی دو کیا ہوں گے اس کے لیے وہ نفل ہو جائیں گے لَم يقعد مقدار اتشاہدی اور اگر وہ دوسری رکعت میں نہ بیٹھا مقدار اتشاہ کتنی مقدار, مقدار یعنی. کس میں پہلی دو رکتوں میں اچھا بھائی اس کے اوپر نون آیا ہے لکھا ہوا بھائی جی بھائی لمبا سا نون لکھا ہوا ہے یا نہیں یہ جی؟ جی؟ معلوم ہو بعض نسخوں میں یہ لفظ آیا بھائی ورنہ اس کے بغیر یہ عبارت درست بنتی ہے بھائی وہی لم یا خود بھی پیچھے ذکر آ یعنی دوسری رقع کا جی جی تو آگے اس کی ضرورت ویسے نہیں بار بعد نسخوں میں یہ لفظ بھی آئے ہیں تو کہتے ہیں اور اگر وہ نہ بیٹھا دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار پھر یعنی پہلی دو رکعتوں میں باطلت فال تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی کیونکہ فرض رہ گیا مولانا اس کا وہ من رکعتین اذا فارق رک فلار المصر اب بتلا رہے ہیں بھائی آپ سفر پر جانے لگے آپ نے یہاں سے سو کلومیٹر دور جانا ہے تو اب مسافر بنیں گے یا نہیں بنیں گے تو اب پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے تو قصر کب سے شروع کرنا ہے کہتے ہیں بھائی جب بستی سے جدا ہو جائیں شہر سے نکل جائیں پھر اب آپ مسافر بن گئے اس سے پہلے نہیں گھر سے نکلتے ہی فوراً مسافر نہیں بنیں بلکہ شہر سے اب یہاں لاہور میں چلنے لگے تو لاہور کی حدود سے جیسے نکلیں گے آپ فوراً کیا بن گئے اس کے اندر اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر پوری پڑھنا پڑے گی جب حد سے نکل جائیں گے پھر کیا پڑھیں گے قصر کریں گے تو کہتے ہیں وہ من خوار مسافرن اور جو مسافر ہو کر نکلا پلا رکھا کتنی رکعتیں پڑھے گا دو رکتیں پڑے گا کب اذا فارق بوت السری جب وہ جدا ہو جائے بوتل مستری شہر کے گھروں سے فارقہ کا معنی جدا ہونا بوت المستری شہر کے گھروں سے جب شہر کے گھروں سے آبادی سے جیسے ہی نکلا اب کیا بن گیا فوراً مستق مسافری ہتویل فا اور من ہے ہمیشہ رہنا ہمیشہ ولا یا ذالو اعلیٰ حکمل اور وہ ہمیشہ مسافر ہی کے حکم میں رہے گا ہتوی یہاں تک کہ وہ نیت کر لے کس چیز کی نیت کر لے القام تفی <في> بلدین کسی شہر میں رہنے کی نیت کر لے کتنے دن کی بھائی خامسا شراہ یوم پندرہ دن رہنے کی نیت کر لے فسا یا اس سے زیادہ کی کر لے فی الضم <اتمام> تو اب اس پر لازم ہو جائے گا پورا کرنا نمازوں کو اب قصر نہیں کرے گا فیلزمو ال اتمام پر صورت میں اس پر پورا کرنا لازم ہے یعنی نمازیں پوری پڑھے گا فئن نول اقامتا اقل من ذالک لم یتم <يُطِمَّ> پس اگر نیت کی اقامت کی اس سے کم لم یتم تو پھر نماز پوری نہیں کرے گا اس سے کم دن یعنی 15 سے کم دن رہنے کی 14 دن رہنے کی نیت کرتا ہے 10 دن رہنے کی نیت کرتا ہے تو اب نماز پوری نہیں پڑھے گا قصر کرے گا من دا خالا بلادیم فیم ستا ماں جی سورت مسئلہ یہ آپ یہاں سے مثلاً کراچی گئے بھائی تو مسافر ہیں آپ آپ نے پندرہ دن سے کم کی نیت کی ہے تو پندرہ دن سے کم کی نیت کی ہے اب جب کراچی پہنچ گئے آپ کا ارادہ ہے میں تین چار دن میں نکلوں گا یہاں سے تین چار دن بعد نکلنے کا ارادہ تھا آپ کے کچھ ساتھیوں نے روک لیا بھائی تو چار دن پانچ دن اور رک جاؤ پھر چلے جانا آپ پھر چار پانچ دن رک گئے پھر نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے دو چار دن ٹھہر جاؤ بھائی اسی طرح کرتے کرتے کہتے ہیں چاہے سال ہر سال گزر جائیں آپ ہمیشہ کیا ہیں کیونکہ آپ نے نیت کیا پندرہ دن کی کبھی بھی جس دن نیت کر لیں گے پندرہ دن کی اسی دن مسافر ختم ہوئی مولانا اب آپ فوراً کیا پڑھیں گے پوری نماز پڑھیں گے لیکن جب تک نیت نہیں کرتے روز یہ کہتے ہیں کل نکلوں گا پرسوں گا چار پانچ دن بعد نکلوں گا تو پندرہ دن کی اقامت کی نیت ابھی تک نہیں ہوئی آپ کی تو اس میں چاہے مہینہ گزرے دو مہینے گزرے چھ مہینے اس طرح گزر جائیں آپ ہمیشہ کیا پڑھتے رہیں رہیں قصر کرتے رہے اور جو کوئی دا جو داخل ہوا کسی شہر میں اور اس نے نیت نہیں کی لمینی اس نے نیت نہیں کیمن کے کی وہ اقامت قیام کرے گا اس کے اندر بھائی قیام کرے گا اس بستی کے اندر پندرہ دن کی یہ نیت اس نے نہیں کی وہ نما یقول غدن اخرجو اوباد اخرجو اور وہ یہ کہتا رہتا ہے کل میں نکلوں گا اوباد یا کل کے بعد یعنی پرسوں کہ یہ کہتا ہے بھائی نما یقول اخرجو کہتا ہے میں کل نکلوں گا اور بعد غدن اخرجو یا پرسوں نکلوں گا یہ کہتا ہے بھائی حتی بقی علی ذالک سنینا یہاں تک کہ وہ باقی رہا اسی حالت پر سنینا کئی سال تک بھائی فل رکتیں تو کتنی پڑھتا رہے گا دو رکعتیں پڑھتا رہے گا خل ہر بھائی اور آئی لشکر ہے بھائی لشکر جنگ کے لیے نکلا اور ایک خاص جگہ جا کر لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا سمجھ میں آیا بھائی دشمن قریب ہے مالانا مقابلے کے لیے اب یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور ارادہ کر لیا کہ پندرہ دن تک یہی رہنا ہے کیا ارادہ کیا لوگوں نے بھائی امیر صاحب نے کیا حکم دیا ہے <تصفح> پندرہ دن تک ہم یہی رہیں گے اب آپ بتائیے وہ قصر کریں گے یا پوری نماز پڑھیں گے جی ہونا تو یہی چاہیے پوری نماز پڑھیں لیکن آگے بھائی کو کرام فرماتے ہیں نہیں بھائی یہ کیا کریں گے قصر وجہ یہ کہ ان کا یہاں پورا قیام یقینی نہیں ہے مارانا اگر ان کو فتح حاصل ہو گئی پھر تو ان کا قیام طویل ہوگا ٹھیک ہے پندرہ دن نہیں مہینہ بھی دو مہینے بھی یہاں رہیں گے لیکن اگر شکست آ گئی تو بھاگنا پڑے گا یا نہیں بھائی تو دیکھا تو یہاں دونوں امکان ہے فتح کا بھی امکان اور شکست کا بھی لہذا اب ان کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ ان کو کیا شمار کیا جائے گا مسافر ہی شمار کیا جائے گا کہتے ہیں وہ داخل ہوا لشکر ہار بھی کس میں بھائی جنگ کی زمین میں بھائی جنگ قریب ہے دشمن والا نا ان کے وطن پہنچ گئے بھائی وہ اپنے وطن میں قیام کرتے ہیں پندرہ دن سے زیادہ کا پھر تو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں تو پھر کیا بن جائیں گے مقیم بھائی جنگ کی جگہ ہے قریب دشمن بھی ہے جب وہ جنگ کی زمین میں پہنچا فن اقامت نیت کر لی انہوں نے پندرہ دن کی اقامت کی نماز پوری نہیں کریں گے لم یوتیم مسلاح تو وہ نماز پوری نہیں کریں گے وہی رات خل المسا فرقی فولاط المقیمی فلا بھائی آپ کراچی گئے مثلا اور وہاں آپ سے پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اب آپ نمازیں کس طرح پڑھیں گے فصل یہ اس وقت ہے جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہو بھائی لیکن اگر آپ محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ امام تو کتنی رکعتیں پڑھائے گا تو آپ بھی اب چار پڑھیں گے جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو کیا کریں گے چار رکعتیں پڑھیں گے بھائی سمجھ جب وقت کے اندر پڑھ رہے ہوں اور یہ یاد رکھو حالت سفر میں جو نماز قضا ہو جائے چار رکعت والی تو بعد میں اپنے شہر واپس آ کر اس کی قزا کرنا چاہتا ہے تو کتنی رکعت پڑھے گا دو ہی پڑھے گا سفر میں جتنی نماز جو قضا ہوئی ہے قصر والی تو اس کی قضا بھی کس طریقے پر کرے گا قصر کے طریقے پر دو رکاط بھی پڑھے گا اور شہر میں اس کی جو بستی میں جو اس کی نمازیں کبھی قضا ہوئی تھیں آج یہ کراچی گیا ہوا ہے مسافر ہے وہاں وہ گزشتہ قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تو چار چار رکعت والی تھیں لہذا قضا بھی کتنی کی کرے گا سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں ویزا دخل المسا فرف فلاطی اور جب داخل ہو مسافر بھائی صلاة کس کی نماز میں مقیم شخص کی نماز یعنی کہ مقیم امام کی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا ماں بقا ساتھ وقت کے باقی رہنے کے وقت ابھی ہے اسی وقت کے اندر مسا مسجد میں جماعت ہو رہی ہے یا اس میں جا کر شامل ہوا اتم فلا تو نماز کو کیا کرے گا بھائی وقت آپ زہر کی نماز مسجد میں پڑھنے چلے گئے بھائی محلے کی اب وہاں پر امام جماعت کروا رہا ہے اور وقت باقی ہے زہر کا یا گزر چکا ہے بھائی ظہر کی پڑھا رہا ہے تو زہر کا وقت لازمی بات ہے باقی ہے زہر کے وقت کے اندر وہ پڑھا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے جب بھی وقت باقی ہو اور کوئی مقیم نماز پڑھا رہا ہو یعنی وقت کے اندر اندر کوئی مقیم نماز پڑھا رہا ہے اسی وقت والی مسافر اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو اسے کیا کرنا پڑے گا لیکن اگر بعد میں وقت گزرنے کے بعد وہ قضا کروا رہا ہے وہ جو مسجد کے اندر یا مسجد کے ساتھ کوئی جگہ ہے ہے وہاں پر کیا کروا رہا کوئی شخص قضا نماز کوئی پڑھا رہا ہے مثلا اثر کے قریب بھائی اثر کا وقت ہو چکا ہے لیکن کچھ لوگ آئے بھائی ان کی زہر کی نماز قضا ہو چکی تھی اب وہ وہاں پر ایک طرف ہو کر زہر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں کافی آدمی تو سارے جماعت کروا رہے ہیں بھائی آپ نے پڑھا قضا نماز کی بھی کیا کروا سکتے ہیں جماعت, جماعت کوئی ہی کروا سکتے ہیں تو جماعت کروا رہے ہیں قضا اب مسافر کی بھی کیا ہے ظہر کی نماز قضا ہو چکی کہ کیا ان کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے جماعت. اب نہیں ہو سکتا مولانا اب کیونکہ مسافر کے ذمے کتنی قزا ہے اور ان, وہ ان کے ذمے کتنی ہے چار اگر لکھا لہٰذا اب صحیح نہیں وقت کے اندر اندر پڑتا ہے تو پھر چھک ہے اجب تو کہتے ہیں جی ویزا دقل المسا فیروفی صلاح المقیم اما دق القیم صولہ اور جب داخل مسافر کسی مقیم کی نماز میں وقت سے باقی رہتے ہوئے تو نماز پوری کرے وہ قلما ہو فیفا تتین لم تجس فلاد ہو خلفہ اور اگر وہ داخل ہوا اس مقیم کے ساتھ فیفا تتیم کسی فوت شدہ نماز یعنی نماز کے اندر لم تجس فلاد ہو تو جائز نہیں ہے اس مسافر کی نماز خلفہ اس مقیم کے پیچھے اس مسافر کی نماز اس مقیم کے پیچھے جائز نہیں چلیے بس مولانا بس کریں ہر المرام اللہ علم بھی حقیقت الکلام